لِأهلِكَ من ہل کام بین تم الله لَسَمِيعٌ <عَلِيمٌ> اللہ سر انفال کی آیت نمبر بیالیس کا سبق جاری ہے آیت نمبر بیالیس تینتالیس اور چوالیس کا جو مختصر ترجمہ تھا وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں آج کے سبق میں ان آیات سے متعلق بعض باتوں کا تذکرہ ہوگا آیت نمبر بیالیس میں اللہ جل جلالوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو ہلاک ہو وہ بھی دلیل کی بنیاد پر ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کی بنیاد پر زندہ رہے اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو گمراہ ہو وہ بھی دلیل قائم ہونے کے بعد گمراہ ہوا اور جسے ہدایت ملی اسے بھی دلیل قائم ہونے کے بعد ہدایت ملی اللہ جل جلالہ نے اپنے دین کے حقانیت کو واضح کرنے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا کتابیں نازل کی معجزے انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئے صالح علیہ سلاۃ وسلام کے لیے اللہ تعالی نے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی مسا علیہ سلاط وسلام کو اللہ تعالیٰ نے لاٹھی دی وہ سانپ بن جایا کرتی تھی وہ اپنا ہاتھ جب نکال کر دکھلاتے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا اور, اور, اور بہت ساری باتیں جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو گمراہ ہو رہا ہے وہ بھی دلیل کی بنیاد پر گمراہ ہو رہا ہے اور جو ہدایت پا رہا ہے وہ بھی دلیل ہی کی بنیاد پر ہدایت پا رہا ہے اللہ تعالی نے ہدایت کو زندگی قرار دیا ہے یہاں پر اس سے پہلے بھی ایک آیت میں اللہ جل جلالہ نے ہدایت کو زندگی قرار دیا ہے یا اذا کم یعنی <تصفيق> اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو جب تم کو وہ ایسی چیز کی طرف بلائے جس میں تمہاری حیات ہے تمہاری زندگی ہے اسے یہ معلوم ہوا جو شخص اسلام کی نعمت اور ایمان کی نعمت سے مشرف نہ ہو وہ مردہ ہے زندہ وہ ہے جسے اللہ تعالی نے ایمان کی نعمت عطا کی ہو اور اسلام کی معرفت اسے آتا کی ہوں یعنی مسلمان زندہ ہے اور کافر مردہ ہے تو زندہ شخص اگر مردہ شخص کی اطاعت کرنے لگے تو یہ بے ہے یا نہیں ہے مسلمان زندہ ہے اور کافر مردہ ہے تو مسلمان کیسے کافر کی بات مان کر چل سکتا ہے یہ بہت عجیب ایک نقطہ ہے جو کہ اس آیت سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے اس آیت میں اللہ جل جلال نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ غزوہ بدر کا نقشہ کیسا تھا دنیا بلادوت القسوا اور رقب و اصفلم آپ لوگ مدینے کے قریب تھے کفار مدینے سے دور تھے اور تجارتی قافلہ جو ہے سمندر کے کنارے کنارے آب لوگوں سے بچ کر نکل گیا تھا ایسے خطرناک حالات تھے یعنی جس ہدف اور مقصد کے لیے مسلمان نکلے تھے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور جس کی توقع اور خیال تک نہ تھا کہ ایک ہزار کا لشکر ان کے سامنے کھڑا ہے اتنا بڑا ایک امتحان اور ایک آزمائش مسلمانوں کے سامنے ہے مثال کے طور پر آپ شکار کرنے نکلے ہیں ہرن کا جب آپ نے اپنا نشانہ درست کیا تو سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک شیر دھڑتا ہوا آ رہا ہے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی آپ تو ہرن کو مارنا چاہ رہے تھے نا جب آپ نے نشانہ لیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہرن تو بھاگ گیا ہے اور شیر سامنے سے دھڑتا ہوا آ رہا ہے اور آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے اب بتاؤ کیا کرو گے مسلمان ایک بہت بڑی آزمائش کے سامنے تھے بہت بڑا امتحان تھا اللہ جل جلالہ نے اس امتحان کے ذریعے مسلمانوں کی محبت کو آزمایا مسلمانوں کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا مسلمانوں کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ صرف نرم نرم مسلمان ہے یا کچھ گرمی بھی ان میں ہے یا نہیں جیسے کہ آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب مجاہدین ترقی اور عروج کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کو زندہ باد کہنے والوں کی کمی نہیں ہوتی اور جب یہ مجاہدین بچارے پریشانیوں میں آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو انہیں چھوڑنے والوں کی بھی کمی نہیں ہوتی ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے اس لیے کہ لوگ نرم نرم باتوں کے عادی ہو چکے ہیں گرم گرم باتوں سے ڈرتے ہیں افغانستان میں اور افغانستان کے اطراف میں پاکستان کے قبائل میں اور شہروں میں ایک عظیم جہاد چلتا رہا اور آج بھی الحمد پاکستان میں چل رہا ہے لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ افغانستان میں جنگ ختم ہونے کے بعد افغانستان تشریف لائے لیکن بیس سالوں میں وہ کبھی بھی افغانستان نہیں آئے تھے جب یہاں جنگ ہو رہی تھی ڈرون ہو رہے تھے چھاپے پڑ رہے تھے مجاہدین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے مہاجرین در بدر پھرتے تھے نہ کوئی گھر ملتا تھا نہ کوئی پناہ ملتی تھی اس وقت ان لوگوں میں سے کوئی یہاں نظر نہیں آتا تھا بلکہ افغانستان سے فون اگر کیا جائے تو فون بھی نہیں اٹھاتے تھے جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالی نے یہ سبق سکھایا ہے کہ معاملہ نرم ہو یا گرم ہو ہر حال میں اللہ کی بندگی کرو کسی نے لکھا تھا کہ آج کل ہم لوگ ایسے مسلمان ہیں کہ جب پلاؤ اور بریانی کی دیگیں ہوں تو ہم دسترخوان پر بہت جلدی جمع ہو جاتے ہیں اور جب دال چاول ہو تو ہم بہت جلدی بھاگ جاتے ہیں لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایسے لوگ نہیں تھے اللہ تعالی نے انہیں آزمایا اور وہ آزمائش پر پورے اترے تین سو تیرہ مسلمان ہیں آٹھ تلواریں ہیں دو گھوڑے ہیں صرف بات سمجھ میں آ رہی ہے دو گھوڑے ہیں صرف اور کافروں کی طرف سے ہزار آدمی آ رہے ہیں مکمل مسلح ہیں گھوڑوں کی کوئی کمی ان کے پاس نہیں ہے تلواروں کی کوئی کمی ان کے پاس نہیں ہے وہ تو تیار آ رہے ہیں نا یہ مسلمان تو بچارے ایک تجارتی قافلے کو مارنے جا رہے تھے جو تھکا ہارا شام سے واپس آ رہا تھا بہت تھوڑی تعداد میں اس قافلے کے کچھ محافظین ان کے پاس تھے بس ایک نرم صحدف تھا لیکن اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو گرم ہدف پر دکھیل دیا آسان صحادف تھا اللہ جل نے اسے مشکل بنا دیا مسلمان تیار ہو گئے وہ تو اللہ کے عاشق تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی عاشق تھے وہ اسباب اور وسائل پر نظر نہیں رکھتے تھے تیاری کرتے تھے اسباب اور وسائل جتنا ممکن ہو جمع کرتے تھے لیکن جنگ بدر ایک ایسی جنگ ہے جس میں اسباب و وسائل تو ان کے پاس تھے ہی نہیں تیاری ان کی جو تھی وہ تو مدینے میں رہ گئی تھی جنگ بدر یہ عاشقوں کی جنگ تھی آٹھ تلواریں ہزار تلواروں سے جب ٹکرائیں تو اس وقت ایمان کا پتا لگ رہا تھا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا آج بھی اگر کوئی ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی طرح توکل کرے اللہ کی محبت میں آگ میں کود پڑے تو اللہ تعالی اس آگ کو باغ بنانے پر قادر ہے